رحمٰن الحیم الحمد صنحلہ محمد وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ باقی این این این تمام برادران فارحم تمام شامل سب کو مسلم بافی سلامت کریں ہمارے سلسلہ درست کتاب دعوت شریف میں سے اوراد آشرے میں پہنچا ہوا ہے تو دعوت شریف کا مجموعی طور پر اندرس نمبر ایک سو باسٹھ اور اوراد آشریہ کا اندرست نمبر گیارہ آپ لوگوں کے مبارکہ تک پہنچا رہا ہوں اور اس میں ہمارے سلسلے دس کل والد میں عاطل کرسی اختتام کو پہنچا دیا خالدین تک اور آج جو ہے آگے اولادر کا بغیر حصہ ہے یہ بغ حسب قرآن پا کی آیات ہیں اور سورہ بغلہ کی جو ہے عائد نمبر دو سو چوراسی سے آگے شروع ہو جاتی ہے دو سو چوراسی سے آگے شروع ہو جاتی ہیں اور سورہ بغلہ کی آخری رقوع ہے یہ سرح بغلہ کے آخری رقوع ہے یہ ہمارے اولاد اشرے میں شامل ہے ان آیات کے بارے میں بھی سنے بغلہ کے آخرے آیات کے می اللہ کے بارے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان آیتوں جیسے آیات جو ہے مجھ سے کسی نبی کو نہیں دیا گیا ہے اور یہ بھی قرآن پاک کے عظیم آیات میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عظمت علمی احاطے پر مشتمل ہیں اور ساتھ ہی اس کا کچھ احساس جو ہے اللہ کے پیارے نبی اور آپ کے تمام پیروکاروں کا تمام سابقہ امبیا علیہ السلام اور ان پر نازل شدہ تمام آسمانی کتابیں ان سب پر اور تمام انبیاء رسول ملائکہ قحمت ان سب پر ایمان کا دوبارہ ایک تذکرہ ہے اس کے بعد جو ہے صبح کے قنوط ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے تو اولاد کا جو ہے اشریا کا یہ بغیر ادھر سے شروع ہوتی ہے یہ آج نمبر سر بغانہ کی آج نمبر دو سو چوراسی سے شروع ہوتی ہے لاہما فماوات وما فنس وم دو ما فم فکم او توف ہوا صبح لہلّہ حیا ورمیا شاہ وز و می شاہ والعین قدید یہ ایک آیت ہے اس مبارک آیت میں فرما رہے ہیں مَا لاہِ معاف وَمَا و معاف لاہِ اسلام کو عربی ادا تین اللام ملکیت اللام اختصاص اللہ کے ساتھ خاص ہے صرف اسی پاک ذات کے ہے اسی ذات کے ساتھ محسوس ہے معا فش سماواتی و ما فلاڑے یہ مائع سے تو مائع مواصلہ کہتے ہیں اور انتہائی عموم پر درالت کرتے ہیں فرماتے ہیں معاف سماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہیں وہ ما فلاڑے جو کچھ زمینوں میں ہیں فرماتے ہیں یہ سب میرا ہے یہ سب میرے ملکیت میں ہے اظان گرہ ہم دس روپے کا مالک بن جاتے ہیں تو کھلا نہیں سنا پاتے ہاں جی اگر لاکھوں کے مالک ہو جائیں تو پھر ہماری دوسرے معلومات ہمیں نظر نہیں آتے اور اس طرح آگے جتنا ہم پیسوں کا مالک ہوتے جاتے ہیں انسان کے اندر اور اور روڑتا انا اس پر سوار ہو جاتا ہے لیکن یہ واضح اللہ ہے جبکہ انسان ان چیزوں میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا انسان کے پاس انسان عارضی طور پر اللہ نے اس کو امانت کے طور پر دیا ہے جو کچھ مال مالدول صحت طاقت اول علم معرفت جو کچھ ہے سب کچھ اللہ انسان کو عارضی طور پر امانت کے طور پر دے دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں انسان ان امانتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ان ان میں ذینتاری سے ان کو استعمال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں یا اللہ کے تو یا اللہ کے نافرمانی کے راستے میں اللہ کے راستے میں استعمال کیا تو اس کی خوشباتی کا ذریعہ بنتا ہے یہی مال دولت قدرت سب کچھ اور اگر اللہ کے نافرمانی میں استعمال کریں تو یہی سب اس کی بات اور جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے اور حقیقت میں اور اللہ جب چاہے انسان تھے یہ تمام نعمتیں چھین سکتا ہے ہاں جی مال دولت اولاد قدرت صحت سلامتی سب کچھ چھین کے انسان کو بے بس بنا سکتے صرف وہ پاک ذات ہے جس تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا وہ علاق الشین قدیر ہے اور اس اس کی نہ اس کی قدرت کو کوئی چھین سکتے نہ اس کی ملک و ملکوت اور بادشاہت کو کوئی چھین سکتے نہ اس کی عظمت کو کوئی درد چھین سکتے ہیں وہ ہر شے کا بھی ہی مالک ہے اور وہ ذات خود بھی ذاتی ہر شے کا خالق اور رازق ہے لیا فرماتے ہیں انتہائی عظمت والے آتے ہیں اگر ہمیں نہتوں کا اندراق ہو اللہ لاہ مافش سماوات و ماء اللہ ہی کا ہے صرف اسی پاک ذات کی ملکیت میں ہے مافش سماوات و ما جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے آسمانوں اور زمین کے ملک اور ملکوں سب کا مالک حقیقی اللہ تبار و تعلق کے ذات ہے آگے اللہ فرماتے ما فی بحلا و ان تبدو معافی انحصم او تو ہو ہوا سکم و ان اور آغری اس ان کو ان ہوتے ہیں ہوتے ہاں جی تبد بدایب ہاں جی بدایبدو شہر تبد اصل یہ باو تف سے باوی سے لے جائیں تو ابدا یبدی یبدی یو سے ہیں پھر تبدو محتبہ تبدی یو پھر تبدو ہے تو بدا یبدو کی معنی کیا ہے ظاہر کرنا اشکار کرنا نمایاں کرنا اللہ فرماتے ہوئے ان تبدو اگر تم سب ظاہر کرو گے نماین کرو گے اشکار کرو گے معافی انفشکم جو کچھ تمہارے دلوں میں نفس کے معنی جان و روح ہاں جیسے ذات یہ سب بھی بتایا ہے اور دل کے معنیٰ بھی بتایا ہے دل و دل و جان کے بارے میں تو معافی انفشکم یہاں آج والوں نے دل کا معنیٰ کیا تو معافی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو اگر تم ظاہر کرو وہ تم تو اگر تم ظاہر و اشکار کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اب ظاہر اشکار کیا ہیں خود بولیں زبان سے بولیں ہاں جی وہ لوگوں کو بتائیں لکھیں سنائیں یہ سب ابدا میں آ جائے گا تو جو کچھ تم اپنے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کریں گے او تو خود آفا یوفی سے توفو یعنی باب کا ہے یا ان کو چھپا کے رکھو گے کسی کو نہیں بتائیں گے دل ہی دل میں رکھیں گے معافی رکھیں گے بولے تمہارے دل میں جو بھی ہے تم جو معافی جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں جی اچھی باتیں غلط باتیں اچھی نیتیں غلط نیتیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات و عظیم ذات ہے جس کا جس کا علم کائنات کے ہر شے پر محیط ہے ہمارے لیے ہے یہ ظاہر اور باطن اللہ کے لیے کوئی ظاہر باطن نہیں اس کے لیے ظاہر بھی باطن ہیں باطن بھی ظاہر ہے یہ ہمارے لیے جو کچھ چیزیں مخفی اور اظہار چھپا ہوا اور آشکار کا تصور ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے علم کو ہر شے پر احاطہ نہیں ہے اس وجہ سے ہمارے لیے یہ فرق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و عظیم ذات اس کے علمی احاطہ کائنات کی ہر شے پر چرن چیب الام علیہ الاول الآخر والظاہر باطر و بالکل نیشے نہ وہ ہر شے کے اول میں بھی ہر شے کے آخر میں بھی ہر شے کے ابل بھی ظاہر میں بھی ہر شے کے باطل میں بھی لہٰذا کوئی بھی شے کوئی بھی ذات نہ اپنے ظاہر کی چیزوں کو اللہ سے چھپا سکتے ہیں نہ اپنے باطن کی چیزوں کو اللہ سے چھپا سکتے ہم بشر سے تو چھپا سکتے اللہ سے تو کوئی نہیں چھپا سکتے اس لیے اللہ نے فرمایا وہ تم دو ماف ہیں جو تمہارے دلوں میں اچھی بری باتیں ایمان کفر کی باتیں خلوص اور نفاق کی باتیں اچھی نیتیں اور بری نیتیں حسد اور بوس کینے کی باتیں یا محبت احساس ایمان کی باتیں جو کچھ تمام تم دون سب کو تم ظاہر کرو گے جو اپنے دلوں میں ہیں اور تفوہ یا ان کو چھپا کے رکھو گے سب کا یو حاصب کم بہل حاصب حاصب محاصبہ کرنا محاسبہ کرنا حساب لینا اللہ فرماتے ہیں تم جو کچھ تمہارے دلوں میں وہ ظاہر کرو گے یا شبہ کے رہو گے یو کو بلّہ اللہ تعالیٰ ان سب کا محاسبہ کرے گا ان سب کا محاسبہ کرے گا پھر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے دل میں آتے ہیں غیر اختیاری طور پر آتے ہیں لیکن غیر اختیاری طور پر آتے ہیں اور ان باتیں کوئی اچھی باتیں ہو تو کوئی مزہ نہیں غلط باتیں بے غیر اختیاری طور پر آتے ہیں اور انسان پھر اس کو اپنے ذہن سے دل سے نکال دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کوئی اظہار نہیں کرتے عملی طور پر وہ اس کا کوئی مظاہرہ نہیں کرتے تو یہ چیزیں قابل باخش ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہم دل میں آنے کے ساتھ ساتھ اس پر اثر مرتب کرتے ہیں دل میں کسی کے بارے میں حسد پیدا ہوے اور وہ حسد کو پھر اظہار کرنے لگتے ہیں زبان سے اعزاز سے کسی کے بارے میں نفرت دل میں آ جاتی ہے اس نفرت کو اظہار کرتے ہیں ہاں زبان سے آزاد سے تو یہ چیزیں پھر یقیناً قابل مواخذہ ہوتی اس نے اللہ نے فرمایا جو کچھ تم اپنے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو اچھی بوری ہر چیز اور جا چھپا کے رکھو اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے اس سے تم کوئی چیز نہیں چھپا سکو گے لہٰذا وہ ذات یہاں صبک ان سب کے بارے میں تمہارا حساب لیا جائے گا تمہارا حساب لے گا اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا پھر ساری تمہاری فائل اللہ کے سامنے آئے گا سب کچھ فائل کے اندر ہے وہ سب اللہ کے سامنے آئے گا تمہارے سامنے بھی دکھائے گا پھر فیاخرو غفریا خرو بخش دینا گناہ معاف کرنا فیا خرو بس وہ اس ماخی چیز کے جو گناہوں پر مشتمل ہے لیکن قابل بخش ہے تو بخش دے گا فیاخرو بہ جائے گا لمائ شاح جس کو چاہیں فیاض وہ اور عذاب دے گا سزا دے گا عذاب سزا کے معنی میں ہاں جی؟ کرنا عذاب دینا سزا دینا وہ یا تحفیل سے اور عذاب دے گا جس کو چاہے جس کو چاہے بخش دے گا جس کو چاہے عذاب دے گا اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ اندھی نہیں ہے وہ انسان کے عمل کے مطابق یعنی جو دلوں میں ہے اس کے اختیاری ہونا اور غیر اختیاری ہونے کے لحاظ سے جو عمل اس نے کیا ہے اختیاری انجام دیا غیر اختیاری انجام دیا جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے غلط کام کے ہیں کی, کی حیات نادانستگی میں بھول کر انجام دیا اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کے علم ہے تو اسی حساب سے وہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے جس کو بہتنا چاہیں بہت دیں گے اور جو ضد العنہ پر ممی اپنے غلطیوں کو تاہم گناہوں کے باوجود اس کا اس نہیں کرتے اس سے توبہ طائب نہیں ہوتا ہے اللہ سے معافی نہیں مانتے یقیناً عنون کو عذاب دیں گے لہذا جس کو چاہیں بخش دیں گے وہ یاز عمر یا, یا شاعر جس کو چاہیں سزا دیں گے کیونکہ وہ اللّہ و اللہ وا اللہ اللشین کی قدیر کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کی ذات ہر چیز پر اللہشین یہ شیخ الو جو ہے انتہائی وسیع معفہوم رکھتے ہیں کے معنی چیز یعنی ہر شے کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں عظیم سے عظیم تر موجودات اور حقیر سے حقیر تر موجودات ہاں جی اور جو اللہ کے احاطہ قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے کوئی چیز اللہ کے لیے ناممکن اور محال نہیں ہے لہٰذا واللہ اللہ کلِش نکلے ہر چیز پر قدیر قدرت رہنے والا قدیر جو ہے قدرت اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ میں سے اللہ کو اس کائنات کا رب اور الہ اور معبوط واجب الجود ہونے کے لیے کچھ چیزوں کو ہونا اس کی ذات کے صفات ذاتی صفات میں سے ایک حیات علم قدرت کلام ارادہ یہ سب جو ہیں ان میں سے ایک قدرت بھی ہے اللہ تعالیٰ اسی قدرت کا مالک ہے کہ اس قدرت کے سامنے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں کوئی چیز محال نہیں وہ جو چاہیں جب چاہیں جس طرح چاہیں وہ کر سکتا ہے لہٰذا فرمائے و اللہ ولہ خزاد اللہ ہر چیز پر وہ کاغذات قدرت رکھتا ہے تو جانب رامی ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس ان اسی عظمت والے آیتوں کو ان, ان کے اطراف میں غور و فکر کر کے اور اپنے اندر جو ہے اصلاح پیدا کرنے کی ضرورت ہے آج کے ان دونوں انسان غفلت کے شکار ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس میں نے یہ چیز چپ کے کیا ہے تنہائی میں کیا ہے اکیلا میں کیا ہے اب کسی انسان نے نہیں دیکھا ہے تو وہ سوچتے ہیں پھر کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے ازاں نگرامی ہمارے اعمال کا جو ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہے اسے ہمارے ہر چیز کا علم ہے ہم اس کے سامنے ہوتے ہیں ہمیشہ پھر آپ کے دائیں بائیں دو دو فرشتے ہیں ایک دائیں طرف کے فشتے آپ کے سارے نیک اعمال کو لکھتے ہیں اور بائیں طرف کے فشتے ہمارے سارے گناہوں کو لکھتے ہیں تو تین تو یہ گواہ ہو گیا ایک تو قرآن پاپ فرماتے تمہارے سارے اعزاز جوارے خود تمہارے خلاف گواہ ہیں کل قیامت میں تمہارے آنکھ کے ذرے سے تم نے کوئی گناہ کیے ہیں کسی نامناسب منظر کو دیکھا ہے کوئی گناہ کا آنکھ کے ذرے سے ارتکاب کیا ہے کل آنکھ آپ کے خلاف گواہی دے گا اگر آپ کے ہاتھوں کے ذریعے سے کوئی گناہ کا آپ نے ارتکاب کیا ہے تو قرآن فرماتے کل تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے گا اگر پاؤں سے تم چل کے کسی گناہ کی طرف گیا ہے تو تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گوا دے گا سور یاسین میں آپ پڑھ چکے ہوں گے اللہ ماتح جو ہے وہ تو کل دہم آلوم بے ماکان کل ہم بات کروائیں گے ان کے ہاتھوں کے ذریعے سے ان کے پیروں کے ذریعے سے تمام اعضاء کے ذریعے سے جو کچھ ان اعضاء کے ذریعے سے انجام دیا ہے اور ایک اور سرح میں سرحیہ سجدہ حامیم سجم جاتم دیا تھے فرماتے ہیں انسان کی تمام آزاد جو اس کے خلاف گواہی دیں گے تو انسان اعضا سے کہیں گے بھئی تم سب تو میرے آج میرے ہی اعضا ہو شہید تم تمعین تم سب میرے خلاف کیوں گواہ دیتے تو آزا آجزی کا خلا مظاہر کر دے کہتے ہیں انتقاً اللہ الز وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دے جامع بولنے کا حکم دیا تو اس کا حکم آنے کے بعد پھر ہم اس کو ہو جاتا ہے تمہارا نہیں ہوتا ہے رضا نے گرامی اپنے اعضاء و جوارے کو خیال رکھو کسی گناہ سے بجتے رہو آج کے اندر انہیں پہلے اتفاق کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اللہ کی عظمت کے ادلا کی توحفی دیں